السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مرکز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 ونعم بالله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرب الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار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 ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما عندمتنا إنك أنت العليم الحكيم مشرح لصدري ويسر لأمري وحد الأقضة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم بلو ما اوحی ایلیک من الكتاب باقم صلاة ان صلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون سورہ عن قبود کی اس عاید مبارکہ میں اللہ رب الزر کی طرف سے چند احکام صادر ہوتے ہیں نمبر ایک اتل ماح کا منل کتاب کہ آپ کی طرف کتاب وہی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کیا کرو قرآن حکیم اس کو پڑھا کرو اور روزانہ پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لو یہ کلام الرحمٰن ہے جس کو پڑھنا باعث سعادت ہے اور باعث برکت ہے بعد علمائے صلف کا قول ہے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں تو میں نفل پڑھ لیتا ہوں کیونکہ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہو اور اس سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں کیونکہ پورا قرآن کلام الرحمٰن ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو سارے بندوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف ہے نماز ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کا شرف قرآن حکیم ہے تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے قرآن پاک کے دلاوت اتنا ایک اہم مجھے سعادت شاید امر ہے قرآن پڑھنے والا وہ کلام پڑھ رہا ہے جو سب سے پہلے اللہ نے پڑھا اللہ نے کلام فرمایا کیونکہ یہ سارا قرآن اللہ کا کلام ہے کے حروف الف بات کا مرکب ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے لکھا جاتا ہے ابن صلی رحمہ اللہ بڑے محدث اصول حدیث کے امام گزرے ہیں, ہیں کہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی ڈیوٹی نہیں دی اس لیے انہیں کے اندر قرآن پاک سننے کا شوق اور جب بھی کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے فرشتوں کی بڑی جماعت وہاں سایہ فگن ہوتی ہے اور بڑی محبت سے قرآن پاک کی تلاوت سنتی جماعت کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ یا اس کا ادراک اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے لگایا جا سکتا ہے وہ مربد الخیل میں قرآن پڑھ رہے تھے جہاں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا ان کا بیٹا بھی ساتھ میں سو رہا تھا اچانک گھوڑے نے بتکنا شروع کر دیا وہ تشویش ہوئی انہوں نے تلاوت روکی گھوڑا پرسکون ہو گیا اور کھڑا ہو گیا دوبارہ تلاوت شروع کی گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا اور ایسا عمل کئی بار ہوا بالآخر انہوں نے تلاوت موقوف کر دی چھوڑ دی صبح نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا پورا معاملہ آپ کے سامنے رکھا کہ اس تم نے قرآن کی تلاوت کیوں روکی رض کیا کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوگا کہ گھوڑا بدکتے ہوئے میرے بچے کو کچل نہ دے گی میرا بیٹا قریب ہی سو رہا تھا اسے وہ رون نہ ڈالے اس خدشے کے تحت میں نے تراوت روک دی رمایا کہ گھوڑے کا بدکنا فرشتوں کی وجہ سے تھا اس بن اس نے یہ بھی بتایا کہ میری نگاہ اوپر کو اٹھی تو آسمانوں تک ایک مسلسل روشن کندیلوں کی کتار تھی زمین سے آسمان تک وہ روشن کندیلیں ایک لائن سے چمک رہی ہیں اور پھیلی ہوئی میں وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا فرحان سن رہے تھے فرشتوں کے اندر سما قرآن کا ایک شوق اور ذوق ہے قرآن پڑھنا ان کی ڈیوٹی نہیں ہے لیکن بندے جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو سننا ان کی ڈیوٹی ہے جو انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اچھے لہجے سے پڑھے اچھے لکھن سے پڑھے جلدی اور تیزی نہ کرے تو ملائکہ کا ہجوم اس کے ساتھ ہوتا ہے کا یہ عمل بڑا ہی مبارک اور باعث برکت قرار پاتا ہے تلاوت قرآن ہماری زندگیوں سے تقریباً معدوم ہو چکی ہے رخصت ہو چکی ہے بہت کم ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں حالانکہ یہ ایک ایسی شہادت ہے جو روزانہ ہونی چاہیے اور بار بار ہونی چاہیے زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لیجئے اور اگر یاد نہ ہو تو مصحق آپ کے پاس ہونا چاہیے آج کل تو جی بی سائز کے مصحق بھی موجود ہیں جب چاہیں جب وقت فراغ حاصل ہو تو انسان تلاوت کر سکتا ہے اچھے طریقے اور اچھے لہن کے ساتھ کیونکہ نویر اسلام کی حدیث ہے کہ لئی سمنا ملب تغنا بالقرحان جو لوگ قرآن کو اچھے راگ اور اچھے لہن سے نہیں پڑھتے وہ ہم میں سے نہیں ہیں انسان یہ کوشش کرے کہ خوبصورت آواز نکالے خوبصورت آواز سے پڑھے نبی السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ ماں ادین اللہ علیہ شہید از نہ بالقرآن اللہ رب العزت جس پیار اور محبت سے اپنے نبی کی تلاوت قرآن سنتا ہے اس پیار اور محبت سے اور کوئی چیز نہیں سنتا بہت سے ادکار ہیں بہت سے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے لیکن جب نبی قرآن پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کا پیار اس کی محبت اور بڑھ جاتا ہے یہ ہر انسان کی سعادت کا باعث ہے ناچے تلاوت قرآن ہماری زندگیوں کا حصہ اور معمول ہونا چاہیے قیامت کے دن جو وفاداری قرآن کرے گا وہ اور کوئی عبادت نہیں کر سکے گی جو ساتھ قرآن دے گا وہ اور کوئی عبادت نہیں دے سکے گی چند نصوص مرادہ کر لیجیے نمبر ایک نبیر اسلام کی حدیث اقرام القرآن فیاتی یوم القیام شفیع اللہ صاحب قرآن پڑھا کرو یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا اور بے شمار عبادات ہیں نمازے ہیں حج ہے عمرے ہیں دیگر نوافل اور فرائض ہیں مگر اللہ ربرعزت قرآن کو بطور شافع کھڑا کرے گا اور قرآن ان لوگوں کی شفاعت کرے گا جنہوں نے کثرت سے قرآن پڑھا ہو اور قرآن کی تلاوت کی ہو یہ ایک عظیم وفاداری ہے بلکہ چونکہ قرآن صفت الرحمان ہے تو اس کی شفاعت بار بار ہوگی اور مقرر سے قرر ہوگی تکرار کے ساتھ ہوگی جس کی دلیل نبیر اسلام کی حدیث سورت الفل قرآن ہی فلاطون آیا تشفہ حت الخلا جن قرآن کی ایک سورت ہے جس کی تیس آیتیں ہیں یہ اپنے پڑھنے والے کی اس وقت تک سفارش کرے گی بار بار کرے گی جب تک اس کو جنت میں پہنچانا دے یہ سورہ ملک ہے تبار اخلت بید ہل ملک بابو شہین بذیر یہ صورت بے تکرار بندے کی سفارش کرے گی اس وقت تک کرتی ہی رہے گی جب تک اللہ تعالی کا امر جنت کے داخلے کے تعلق سے صادر نہ ہو جائے اور جب تک اسے جنت میں پہنچا نہ دے یہ بھی قرآن پاک کی ایک مستقل روز قیامت وفاداری کی ایک مثال ہے ایک دلیل ہے بلکہ قرآن چونکہ کلام الرحمان ہے بندے کی بخشش کے لیے جھگڑا بھی کر سکتا ہے جس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے اقراظہ روین قرآن کے دو نور ہیں وہ پڑھا کرو سورہ بخر اور سورہ علی بران یہ قرآن کے دو نور ہیں کثرت سے پڑھا کرو فائدہ کیا ہوگا جب کل قیامت قائم ہوگی اور بندہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا ہوگا تو یہ دو نور اگر بندے نے کثرت سے پڑھے ہو یہ تیزی سے پرواز کرتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں کی پرواز اور ان کی رفتار حدیثوں میں دو طرح بیان ہوئی ایک حدیث میں اتنی تیز رفتار ہوگی جیسے بادل چلتے اور دوڑتے ہیں اور ایک حدیث میں وہ رفتار پرندوں کے جھنڈ سے تشریح دی گئی ہے جیسے پرندے اڑتے ہیں تیزی کے ساتھ اس طرح ان دو نوروں کی دو صورتوں کی رفتار ہوگی حتیٰ کہ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں اللہ رب الرزت کی عدالت قائم ہوگی بندہ حساب و کتاب کی اوڈیشن میں مبتلا ہوگا اور یہ دو صورتیں آ کر کیا کریں گی یجاد لانے انصاخ بے ہمار یہ اس بندے کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیں گے اللہ تعالی سے لڑنا شروع کر دیں گے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کوئی مخلوق نہیں ہے ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے خوف میں مبتلا ہے یہ تو کلام الرحمان ہے سفت الرحمان ہے جھگڑا کریں گے اور اس وقت تک جھگڑتی رہیں گی جب تک بندے کو جنت میں پہنچا نہ دیں تو یہ حدیث کی دلیل ہے قرآن پاک جو ہے یہ کس طرح قیامت کے دن وفاداری کرے گا ان بندوں کے حق میں جن کا تعلق بال قرآن انتہائی وسیع اور پختہ ہو جن کے تعلق کی نوعیت یہ ہو کہ روزانہ قرآن پڑھنا ان کا معمول بن جائے ان کی عادت بن جائے فطرت بن جائے وہ اس دن کو اپنی عمر میں شمار ہی نہ کریں جس دن قرآن کی تلاوت میں ناغا ہو جائے اتنا شوق و ذوق ہو تو پھر یہ قرآن مقدس ایسے بندوں کی شفاعت کرے گا قرآن کا ایک مقام بڑا محیب اور خطرناک سامنے آتا ہے فائدہ جاتا جب ایک چیخ برآمد ہوگی یہ نفل سور کی چیخ ہے جب سور گونگا جائے گا کڑکدار آواز ہوگی جس سے کلیجے پھٹ جائیں مردہ اس چیخ کی بنا پر زندہ ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو ارض معاشر میں جمع پائیں گے اس وقت کیفیت کیا ہوگی یو مجھے پھر وہ مرو میر عقی و ام <سلام> ہر شخص بھاگے گا اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی بی سے اپنے بچوں سے دکھائی دیں گے مگر حال تک پوچھنے کی ہمت نہیں ہوگی بلکہ دور بھاگیں گے اپنے باپ سے بھاگیں گے ماں سے بھاگیں گے بیوی بچوں سے بھاگیں گے یہ ہر انسان کا یوم محشر یوم حشر ہے واحد وہ شخص جس کا تعلق القرآن ہوگا اور سب سے عمدہ تعلق القرآن حفظ قرآن ہے حفظ قرآن بچے کے لیے واحض سعادت ہوگا اور اس کے والدین کے لیے وہ اپنے ماں باپ کو تلاش کرے گا تاکہ وہ منزل قریب آ جائے کہ اللہ رب العزت میرے باپ ماں باپ کے سروں پر فقار کا اور سونے کا تاج سجا تعلق القرآن والا شخص یہ اکیلا نہیں ہوگا تنہا نہیں ہوگا باقی سارے لوگ اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے ان کو ماں باپ کا قرم نصیب ہوگا اور ماں باپ کو یہ سعادت حاصل ہوگی کہ اللہ رب العزت ان کے سروں پر عزت و وقار کا تاج سجا دے گا میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے اور دیکھیں گے یہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن کے بچے حافظ قرآن تھے تو حافظ قرآن اکیلا نہیں ہوگا والدین کے ساتھ ہو جس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم حفظ قرآن کی سعادت حاصل نہیں کر سکے تو اپنے بچوں کو کرا دیں تاکہ اس برکت سے اخربی یہ فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے عزت و وقار کا تاج نصیب ہو جائے بچوں کی رفاقت مل جائے یہ سارا قرآن پاک کی وفاداری کی دلیل ہے پھر نبی رسول اسلام کی ایک اور حدیث ہے الماہر الب القرآن کران البرا جو شخص قرآن کا ماہر ہے اچھا قرآن پڑھتا اچھے لہن سے پڑھتا ہے تجوید اور مخارج سے آگاہ ہے اس کو پڑھنے میں مہارت حاصل ہے وہ شخص ارض محشر میں تنہا نہیں ہوگا بلکہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا سفرت الکرام الغرور اللہ تعالیٰ کے ملائکہ مراد ہیں فرشتوں کے ساتھ ہوگا ملائکہ کے ساتھ ہوگا ارض محشر کا تنہائی کا سفر بڑا تکلیف دہ ہے لیکن اگر ملائکہ کی رفاقت میں ایسا آ فرشتوں کا ساتھ اگر نصیب ہو جائے تو یہ گھڑیاں یہ دن جو دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے بڑے سکون اور راحت سے کٹے گا اور یہ برکت قرآن ہے تعلق قرآن کی براکات ہے کہ یہ شخص نے محنت کر کے تجوید کے احکام پڑے تاکہ کلام الرحمان اچھے طریقے سے پڑھ سکو کوئی طرف اس کی غلطی نہ ہو پائے کیونکہ لغت حرف بہت ہی نازک لغت ہے ہر حرف کا ایک مخصوص مخرج ہے اس میں اونچ نیچ بعض اوقات معنی کی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے یہ سوچ کر وہ تاری قرآن کی خدمات حاصل کرتا ہے تاکہ اچھے لہجے سے قرآن پڑھ سکوں تو اس کا یہ شرف قیامت کے دن نمایاں ہوگا کہ میں سفارت کرام البارہ رہا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا لیکن جو لوگ اچھا نہیں پڑھ پاتے اب زبانیں موٹی ہو چکی اور محنت کے ایام گزر چکے اور اب صحیح جو ایک لہجہ اور مخارج ہیں زبانوں پر نہیں آ پاتے وہ بھی پریشان نہ ہوں آگے حدیث میں ان کا ذکر و لدیجہ یوتھا به لو لہو اچران جو شخص مشکل سے پڑھتا ہے اور صحیح ادائیگی مخارج کی نہیں پڑھ اس کو دقت ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے مگر کوشش کرتا ہے اس کے لیے توہرا اثر ایک پڑھنے کا اور ایک کوشش کرنے کا یہ دین کی برکت اور سماحد بھی ہے قرآن پاک کی وفاداری بھی ہے کہ اس سے تعلق جوڑنے والا کوئی شخص محروم نہیں ہے پڑھنے میں ماہر ہے اسے منائقہ کی نفاظت ملے گی اور جو پڑھنے میں مہارت نہیں رکھتا مگر پھر بھی پوری کوشش کرتا ہے پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے وہ دوہرے اجرکت ہوگا یہ قرآن کی برکت پھر ایک چیز یہ بھی ہے جب جنت اور جہنم کے داخلے مکمل ہو جائیں گے ہر شخص جو جنت میں داخل ہوگا اس کے اعمال صالحہ اسے جنت میں پہنچا دیں گے اس کا جہاد ہے یا اس کی نمازیں ہیں روزے ہیں وہ عیسائی جنت تک اس کے ساتھ جنت میں پہنچانے تک اعمال کی بنا پر نتائج سامنے آ رہے ہیں اور جنت کے داخل نصیب ہو رہے ہیں سوائے حافظ قرآن اور قاری قرآن کے کہ جنت میں داخل ہوگا قرآن سمیت بس قرآن پہنچانا کافی نہیں سمجھے گا جنت میں پہنچا دینا کافی قرار نہیں دے گا بلکہ جنت میں اس کے ساتھ ہی داخل ہوگا اب اللہ فرمائے گا اے قاری قرآن اے حافظ قرآن اے قرآن اب تو قرآن پڑھ اور اوپر کو چڑھتا جا قرآن پڑھتا جا اور اوپر کو چڑھتا جائے بلندیاں طے کر یہ اوپر کے مدارس بور کرتا جا برت دل کما کم تھا ترت دل دنیا اور تیزی نہ کرنا جس طرح دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے اسی طرح آج بھی ترتیل سے پڑھو تمہارا ٹھکانا کیا ہوگا پھائی ان منزل آتا کا تنظم تیرا ٹھکانا وہ ہوگا جہاں تیری تلاوت مکمل ہوگی پڑھتا جا اب یہ ہزاروں آیتیں میں بڑھے گا تردیل سے بڑھے گا اوپر کو چڑھتا جائے گا تو اس کا درجہ کیا ہوگا کس مقام پر فائد ہوگا جہاں اس کے تیران کی تکمیل ہوگی تو جنت میں بھی قرآن ساتھ ہے یہ ایک اضافی اجر کے لیے کہ ایک قاری قرآن حافظ قرآن یا مجبد قرآن کے لیے صرف جنت ہی نہیں بلکہ جنت میں علوم دراجات دراجات کی بلندی وہ معالی دراجات کا مستحد ہو کر اور قرآن اس کے ساتھ ساتھ ہو کر اسے اوپر چڑھانے اور پہنچانے کے لیے جو جو پڑھے گا اللہ کی توفیق سے اوپر چڑھتا جائے گا قرآن اس کی سیڑھی ہوگی جو اس کو تیزی سے اوپر پہنچائے گی اور جب جہان تک اس کے دیرات مکمل ہوگی وہاں اس کا ٹھکانہ تیار ہوگا اس کا محل تیار ہوگا نبی رحسلام کی بہتری سمجھ میں آتی ہے کہ ان میں آدر جنوراؤ ہو رہا فن فاؤ کہ جنت ہی اپنے اوپر جھانکیں گے دیکھیں گے تو انہیں اپنے اوپر کمرے نظر آئیں گے محلات نظر آئیں گے کتنے اوپر کتنے آج زمین والے آسمانوں کے ستارے دیکھتے اتنا ان کو علوم حاصل ہوگا بلندی حاصل ہوگی حالانکہ جنتی یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں لیکن ذمہ جی دارج کا فرق ہے درجات کا فرق ہے اور اس میں اس بندے کا نمایاں حصہ ہے بافر حصہ ہے جس کا تعلق برقران بڑا پختہ رہا بہت ہی پائیدار رہا تو اللہ تعالیٰ فرمو کا فرما اس کو معور ہی نہیں گرمن کتاب جو آپ کی طرف قرآن کتاب پہی کی جا رہی ہے کسے پڑھتے رہو کس کی تلاوت اپنا معمول بنا لو بلا ناغا پڑھنے کی کوشش کرو یہ تلاوت و بڑا موجب اظہر بڑا ایک وفادار عمل ہے نبی اسلام کے ایک حدیث کے مطابق من جاگ القرآن امام یقود ہو ادر چن کو من جان القرآن برآلہ یسوخ ہو ادر نار جس نے قرآن حکیم کو آگے رکھا اور خود پیچھے چلا مانا قرآن کی قیادت کو قبول کر لیا اور خود پیچھے چلتا رہا جہاں قرآن نے چلایا وہاں چلا جہاں روکا وہاں رک گیا اور جہاں موڑا وہاں مڑ گیا پوری طرح قرآن کے پیچھے رہا تو یقود ہو ادھر قرآن قیامت کے دن اس کی قیادت کرے گا جنت میں داخل ہونے تک پمن جاگل قرآن اور جس نے قرآن کو پیچھے رکھا خود آگے رہا اپنی خواہشات نفس کو قرآن پر مقدم کر لیا غالم کر لیا یسوخ ہو ادھر یہ قرآن اس کو ہانکے گا ہاندا وہ جہنم میں پھینک دے تو جس کا تعلق القرآن واقع موجود ہے وہ بڑا قابل قدر آج قرآن اس کی قیادت کر رہے اللہ تعالی کے فرامین کی تنفیذ کے لیے اور کل یہی قرآن اس کی قیادت کرے گا جنت کے داخلے کے لیے ایک عربی نبی اللہ اشدام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ ساپود السان ہے میری زبان بڑی موٹی ہو چکی حافظہ بالکل مختل ہو چکا ہے بگڑ چکا ہے جسم کا نظام زیر و زبر ہو چکا ہے حفظ قرحان کا شوق ہے مگر کچھ یاد نہیں رکھ پاتا مجھے کچھ تعلیم کر دیجئے جو میرے لیے قرحان کا بدل ہو ذہن میں بیٹھ جائے اور میں وہ پڑھتا رہوں قرآن پڑھنے کا بہت شوق ہے آج ہم خوش نصیب ہیں ہمارے گھروں میں قرآن پاک نسخے موجود ہیں ایک ایک دو دور دو دس دس وہ دور اس لحاظ سے قحط سادی کا شکار تھا کاغذ کی کمی تھی ادوات کتابت کی کمی تھی اور قرآن کے نسخے موجود نہ تھے بس جو یاد ہے وہ پڑھتے تھے تو مجھے یاد نہیں ہوتا کچھ ایسا ذکر بتا دیجئے جو قرآن کا بدل ہو اور میں وہ پڑھتا رہوں تو رسول اللہ صن نے فرمایا کہ ہاں سبحان اللہ الحمد للہ بلا اللہ اللہ و اکبر ولا, حول ولا قوت الا بل یہ پانچ کلمات ہیں یہ یاد کر دو اور پڑھتے رہو ان پانچ کلمات کا جو ایک اعجاز ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہی آسان ایک دو بار پڑھنے سے یاد ہو جاتے ہیں تو آپ نے ان آسان کلمات کی تعلیم دے دی کہ یہ کلمات قرآن کا بدل ہیں بلکہ ایک حدیث میں وہ ہن من قرآن یہ کلمات قرآن ہی میں سے ہیں سمجھو کہ قرآن میں سے ہی ہے جکرمات اس نے کہا کہ مجھے دہرانے دیجیے دہرانے لگ گیا اپنی انگلیوں کے اشاروں کے ساتھ سبحان اللہ الحمد للہ بلا اللہ ولہ اکبر بلا الا اللہ, واللہ اکبر ولا حول ولا اللہ باللہ. اس کی مٹھی بند ہو گئی عرابی تھا عرابیوں کو بات کرنے کی جرت ہوتی نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہا رب لی یہ پانچوں پر عمال تو میرے رب کے لیے ہے میرے لیے کیا ہے ان میں تو اللہ کی تصویح و تمید ہے میرے رب کا جلال ہے میرے رب کی کبریائی ہے میرے لیے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کہ تم بھی اپنے لیے لے لو اللہ فر ہم نے نہیں بہدنی ظم نے یہ پانچ جملے آپ نے مزید اس کو تعلیم کر دیے اللہ فر لی جانا مجھے بخش برہم نہیں مجھ پر رحم فرما دے بحاف مجھے آفیت دے دے بر ظمنی روسی دے دے بہلی بخش دے المد فر لی برہمنی وحافی مجھے ہدایت دے نہیں مجھے اور مجھے روزی دے دے, دے. یہ پانچ کلیمات تعریف کر دیئے پھر وہ بولتے مجھے مجھ پر جلدی نہ کیجیے مجھے دہرا لینے دیجیے اسی طرح بائیں ہاتھ کو کھول کر اس نے ایک ایک کے اشارے سے یہ پانچوں کلیمات دہرا دیے اللہ پرہم نہیں واف نہیں وحد نہیں بڑے خوشی کے انداز سے اٹھا وہ کہ گویا مجھے میری منزل مل گئی کیا یہ شریعت اور کیا اس کی سماحت اور برکت ہے کوئی یہاں محروم نہیں ہے کچھ جیسے ایک جاہل کے لیے جس کی زبان موٹی بڑھاپا کچھ یاد کر ہی نہیں پا رہا اسے بھی ایک ابھی راحت اور سعادت کا پروگرام مل گیا بڑا خوش خوش وہاں سے اٹھا اور یہ کلمات دوہراتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا رسول اللہ سب نے اشاد فرمایا اما فقد مالا یہ خیر یہ بابا جی خالی ہاتھ آئے تھے اور خیر کے خزانے لے کر لوٹ گئے خیر کے خزانے ان کلمات کی صورت میں جنہیں قرآن کا بدل کہا گیا تو اگر تعلق بال ہو تو کتنا باعث برکت ہوگا یہ تو قرآن کا بدل ہے جن کو خزانے کہا گیا خیر کے خزانے کہ نے جھولیاں بھر دیں ان کلمات کے ذریعے اور خزانے ادا فرما دیئے ان مبارک کلمات کے ذریعے تو اگر طالب القرآن ہوگا وہ کتنا باعث برکت ہوگا اور کیا اس میں خیرات و برکات ہوں گی یہ پانچ جملے تو قرآن میں سے نہیں بلکہ قرآن کا بدل ہے اس نے قرآن کے بدل کا سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ایک کلام سے اندازہ کر لیتے ہیں یہ پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایک کلام کن کی پیداوار کن اس نے کن کہا آسمان بن گئے زمینیں بن گئی پہاڑ بن گئے سمندر اور دریا بن گئے ماں کہنا بولو ادا اور رادا امر ادا اور رادا امر جدا ارادہ کوئی بھی ارادہ کرے کسی امر کا کسی شع کا اللہ یا پود فائق ہوں تو اللہ کہتا ہے کہ ہو جائے اور وہ چیز ہو جاتی کہ پوری کائنات یہ سمرا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک جملے کا ایک کلام کا جو کہ کن ہے یہ کن سے سب کچھ وہ میں آیا ہے اور آتا رہے گا بہت کم چیزیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جیسے آدم علیہ السلام ہے عرش کا ذکر آتا ہے باقی ساری کائنات کن کی پیداوار ہے کن کا سمرا ہے یا کن کا پھل ہے یہ اس کے ایک جملے کی تازہ باقی یہ پورا کلام الرحمان جو ہمیں دے دیا گیا ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا گیا کیا اس کے نتائج ہوں گے کیا اس کے سمراج ہوں گے اس قرآن کو پڑھ پڑھ کر ہم کیسے کیسے خزانے سمیٹیں گے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ایک حدیث میں اس خزانے کی ایک جھلک موجود ہے من فرح مد القرآن حرف فلاح اشر حسنات جو ایک حرف قرآن کا پڑھے گا اسے دس نیکیاں ملیں گی اور یہ ایک بار پڑھنا نہیں ہے آپ ہزار بار پڑھیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں نیکیوں کے شمار میں کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے یہ ایک ظاہری خزانے کی صورت میں بتائی گئی ہے باقی تلاوت قرآن کی کیا برکات ہوں گی کلام اور ایک معمولی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک جملہ کن اس کا سمرہ پوری کائنات ہے تو باقی جو اس کا کلام ہے جو قرآن پاک کی شکل میں موجود ہے اس کا اگر اہتمام ہوگا تو کیا ثمرات ہوں گے کیا برکات ہوں گے لمحہ فکریاں یہ ہے کہ تلاوت قرآن آج ہماری زندگیوں سے مفقود ہو چکے ہے نا معلوم کیوں لیکن ہمیں تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے بار بار کیجئے روزانہ کیجئے میں پہلے بھی غالباً بتا چکا ہوں کہ عرب علاقوں میں ایک اچھا طریقہ میں نے دیکھا وہ اذان سنتے ہی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور سنتیں ادا کر کے بیٹھ جاتے ہیں دس منٹ بارہ منٹ پندرہ منٹ جو ملتے ہیں اس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اگر پانچوں نمازوں میں یہ معمول ہو تو کئی پارے روزانہ تلاوت ہو سکتی ہے صبح کے وقت پڑھیں تحجد کے اوقات میں پڑھیں رات کو سوتے ہوئے پڑھیں یہ تلاوت کے اوقات ہیں جو بہت ہی باعث برکت اور مبارک ثابت ہوں گے اور اس کے سوالات جن کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی گئی نبی اسلام کے فرامین کی روشنی میں یہ سب ادا ہو سکتے ہیں حاصل ہو سکتے ہیں صلی تعالیٰ سے توفیق کی سزا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی تعلق القرآن کی توفیق دے آج اجتماعی طور پر بھی تعلق القرآن کی ضرورت ہے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان یارف بحادر کتاب اخوام آخری اللہ اس کتاب مقدس کے ذریعے قوموں کو بلندی بھی دیتا ہے اور شکست و ریخ بھی دیتا ہے تنزل بھی دیتا ہے پروازیں اونچی بھی کرتا ہے اور پست بھی کر دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے قوموں کو رفت ترقیر و عروج بھی نصیب ہوتا ہے اور ذلت پستی اور تنزل بھی حاصل ہوتا ہے فرق تعلق کا ہے جو قوم اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیں پڑھنے کی صورت میں عمل کرنے کی صورت میں اور اس کی حدود نافذ کرنے کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو رفایت دار فرماتا ہے اور جو جس قوم کا تعلق القرآن کمزور ہو جائے وہ قوم شلتوں کا شکار ہو جاتی ہے آج ہماری قومی لیڈر بار بار بیٹھتے ہیں کہ غور کریں پاکستان تنظر کا شکار کیوں ہے ایک ایک بچہ مخروض کیوں ہے دانشوروں تمہاری دانش کی ضرورت نہیں ہے یہ اسباب طے ہو چکے ہیں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب کی تشخیص فرما دی ہے تمہاری جو بڑی نازک اخلے ہیں ان کے لیے یہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے نافذ کرنے کی ضرورت ہے قوموں کی رفرد قوموں کی مضبوطی حقیقی تعلق بالقرآن میں ہے اور جس قوم کا تعلق کٹ جائے کمزور پڑ جائے اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے اور ایک حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھو صحیح مسلم کی حدیث ہے بل قرآن حجت اللہ کا او علی تیسری کوئی صورت دو ہی صورتیں یہ قرآن موجود ہے اور تم بھی موجود ہو سن لو یہ قرآن کچھ لوگوں کے لیے حجت ہے کچھ لوگوں کے حق میں حجت ہے اور کچھ کے خلاف حجت ہے یہ قرآن کچھ لوگوں کے ساتھ ہوگا کچھ لوگوں کے حق میں ہوگا کچھ لوگوں کی کامیابی کی علامت ہوگا اور یہی قرآن کچھ لوگوں کے خلاف حجت بن جائے گا تیسری کوئی صورت نہیں کوئی دو ہی صورت ہے پوری دنیا قرآن کے تعلق سے دو قسموں میں تقسیم کچھ وہ لوگ ہیں جن کے حق میں قرآن حجت ہوگا اور ان کی بخشش کا پورا انتظام کرے گا اور کچھ وہ لوگ ہیں قرآن جن کے خلاف حجت ہوگا تو ایسے لوگوں کا کیا مقام ہوگا جن کے خلاف کلام الرحمان ہو اور یہ کتاب مقدس جن کے خلاف ہو کیا ان کا مقام ہو وہ کسی آفریت کے مستحق بن پائیں گے ہر قسمیں یہ حدیث ہمیشہ اپنے نسب العین کے طور پہ سامنے رکھو کہ بس دو ہی صورتیں ہیں بس بل قرآن حجت النکھ یہ قرآن یا تو حجت ہے آپ کے حق میں او اویخ یہ حجت ہے آپ کے خلاف اور یہ ایک آئینہ بھی ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے ہر شخص جانتا ہے کہ میرا تعلق القرآن کیسا ہے تو اس کو آئینے کے طور پہ سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ یہ قرآن جو میرے پاس موجود ہے میرے حق میں ہوگا یا میرے خلاف ہوگا میں اس کا حق ادا کرتا ہوں اس کی تلاوت کا اس کے فہم کا اور عمل کا حق ادا کرتا ہوں ہر شبد جانتا ہے اپنے آپ کو تو نبی اسلام نے ایک آئینہ دکھا دیا سب کو کہ اس آئینے میں اپنے چہرے دیکھو اور غور کرو کہ تم کہاں فٹ ہو رہے ہو قرآن آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے تیسری کوئی صورت نہیں تیسرا کوئی راستہ نہیں یہ کتابیں مقدس موجود ہے زندگیاں موجود ہیں محلتیں حاصل ہیں دن رات پڑھنے کے امکانات موجود ہیں جو صورت زبانی یاد ہے وہ پڑھنے کی جو ہیں وہ ضرورت باقی اور موجود اور قائم ہیں ان نصوص کو سامنے رکھ کر غور کیجئے اور اپنے نسل و کا تعین کیجئے اور یاد رکھیے کہ ساری برآکات جو ہیں وہ تعلق القرآن میں مضبر ہیں اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزا ہے کہ خال کے کائنات ہمارے لیے حقیقی تعلق کے جو اسباب ہیں وہ ارزاں فرما دے اور جو بھی تعلقات کے نوعیتیں ہیں اللہ باق ہمیں ادا فرما دے بد توفیق الرحمٰ